وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا متنا وکننا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھی کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے